اللہدین یو مینون اب ان کے کچھ اوصاف یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے کابیر خاص کے اعتبار سے کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں اس قرآن کے پھل موجود ہیں نا یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون ہیں یہ جو مہاجرین آئے ہیں چڑھ کر مدینے والوں دیکھو یہ کون ہیں ان کی شخصیتیں کیا ہے ان کا کردار کیا ہے ان کا اوصاف کیا ہے یہ کس درخت کے پھل ہیں یہ اس میانہ کے پھل ہیں اس ذکرہ کے پھل ہیں یہ نا شجرہ مبارکہ کے پھل ہیں دیکھ لو ان کے چا و روز ہیں اللہ زینا یو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں تعویل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مقبول ہوگا جو یہ طے کر لے کہ سوائے بادے کی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی نہیں آپ کو معلوم ہے کہ میٹیریل جو حقائق ہے وہ تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں آگ سے دیکھ سکتے ہیں کان سے چن سکتے ہیں ویریفائی تھے جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے بیانڈ کچھ نہیں ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت ہے ہدایت قرآنی کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا امان ہے اپیئرنس اینڈ ریالٹی ریالٹی اینڈ اپیرنس, اپیرنس. بریڈلی کی کتاب اپیرنس جو کچھ نظر جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں حقیقت اس کے پیچھے ہے اور کنفیوشنس کا ایک جملہ ہے جو بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا چین کا بہت بڑا حکیم اور فلسفی اور ہو سکتا ہے کہ نبی ہو ولام ہم کہہ نہیں سکتے اس کی تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم ہے اور اس کا جملہ سنیے یہ یومنہ بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تصویر ممکن نہیں دیر آر certain تھنگس دس نتنگ مور ریئل دین وٹ کین ناٹ بی سین اینڈ دس نتنگ مور سرٹن دین وٹ کین ناٹ بی ہرڈ وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے اور کانوں سے نہیں سنے جا سکتے ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق اور کوئی نہیں دز نتھنگ مور ریئل دین وٹ کین ناٹ بی سین دز نتنگ مور سرٹن دین وٹ کین نوٹ بی الذین اللہ بالغیب ویقیمون نسلہ نماز قائم کرتے ہیں ابھی ماں رد سے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں خیر میں بھلائی میں نیکی میں امنائے لو کی حاجات کو رفع کرنے میں لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے میں خود اللہ کے لیے اللہ کی رضاجوئی کے لیے اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہوئے ولو ن بیما اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یہ بہت اہم الفاظ ہے اس لیے کہ عام طور پر آج ہمارے یہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ تو اور اجڑی کے پڑھنے کا تو فائدہ نہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں کہ حد تک تو شاید بات صحیح ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں یہ بالکل غلط ہے یہ ابتدا ہے قرآن کی اور کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے ایمان صرف قرآن پر نہیں اس پر جو اس سے پہلے داغل کیا میں اور سورہ نساء کی آیت اور سورہ نشا داخل ہوئی ہے کہ جا کر سن چھ ہجری میں یا رسول کتاب الزین افضل اعلیٰ رسول کتاب النزی الزلہ قبل تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہو جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں انبیاء کے مابین جو زبانی ترتیب ہے کرونوجیکل آرڈر جو ہے وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے قرآن میں تو نہیں قرآن میں کبھی حضرت نوح کا ذکر بعد میں ہے حضرت موسا کا پہلے باہر تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے ابراہیم کی اسحاق کی یعقوب کی اور میابر اسرائیل کی موسا کی یہ ساری چیزیں تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ لیجیے و لدین یو مینون با ذلا بل قبل آخرت پر وہ یقین رکھے نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا آفرت کے لیے ایکان کیوں واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ موثر سے ایمان بالآخرہ ہے ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی کرنی ہے جانا ہے اٹھنا ہے اللہ کے حضور حاضری ہے اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ ایک ڈاگ کے رہ جائے گی ایمان بل رسالت بھی بدعات کو جنم دے گا عید ملاد نبی بنا لیجیے اور کچھ اس آشار کہہ دیجے ناتی آشار کہہ دیجے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ ایمان برسالت کے مگر ہوگی عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ قبل آخرت نو <يُوكِنُون> آخرت پر انہی کا یقین ہے انہی کا یقین ہے یہ حاصل بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہاں کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ اور طبیل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں دوبارے نگاہوں کے سامنے تیرہ برس کی محنت کی کمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کی یتلوان آتی و تکیم وم الکتاب اب الحکمہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے الا ہدم رب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی اور یہ تکمیلی ہدایت بھی قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے اور محمد کا اجتماع بھی وہ کر رہے ہیں وہ الاک احمل اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے فلا کلف بھی قرآن مزید کی بڑی اہم اصطلاح ہے منزل مراد کو پہنچ جانا کسی باطنی حقیقت کا آیا ہو جانا اسی لیے اس پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ مومنون کے شروع میں لیکن یہ کہ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے اصل میں یہی لوگ ہیں تو گویا کہ تعمیل خاص میں صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہو گیا تعمیل عام میں ہر شخص کو بتا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو اب دوسرا گروہ اندین کفر سباؤ لڑے ہی مان درتا ہوں املم تم در ہوں جن لوگوں نے کفر کیا اور یہاں مراد کیا ہے جو کفر پر اڑ گئے ہیں اس کو ہم تعمیل عام میں نہیں لے سکتے اس لیے کہ اگر تو ہم اس کو عام میں لے لیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے جس شخص نے کسی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا نہیں یہ بات نہیں ہے کوئی کفر میں ہے وہ غالتے کی بنا پر ہے عدم توجہی کی بنا پر ہے حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے اس لیے ہے تو آپ اسے سمجھائیں گے انزار و تفصیل سے اسے فائدہ ہو جائے گا واضح نصیحت سے اسے فائدہ ہو جائے گا ایک وہ ہے کہ جو حق کو سمجھ کر پہچان کر اور پھر اڑ گئے ضد کی وجہ سے ہر دھرمی کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے ان لذینہ کفل ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے سوال والا ہی مان ڈرتا ہوں لا یو مینون برابر ہے ان کے لیے خا آپ انہیں سمجھائیں خا نہ سمجھائیں ڈرائیں نہ ڈرائیں انذار فرمائیں نہ کریں لا یو مینون وہ ایمان لانے والے دی. وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے جاتے وہ کیسے جگائیں ختم اللہ علی کلو وعلی والا وعلی والا سارے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے کیوں کر دی ہے یہ ابتدا مہر نہیں ہوئی جب حق کو پہچان کر انہوں نے رد کر دیا اس کی پاداش میں اس کی سدا کے طور پر ختم اللہ علی قلوبہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے والا سمرے اور ان کی سماج پر بھی وہ اب سار ہنداوا اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے یہ مضبوط سورہ یاسین کے شروع میں پھر آئے گا بہت شروع وسط کے ساتھ بلحم آزاب ال عظیم اور ان کے لیے تو اب بہت بڑا آزاد ہے یہ دوسرا گروہ ہو گیا ایک رکو میں دو کو سمیٹ لیا گیا کل ابھی ساتھ آئے تھے ایک وہ گروہ جس نے قرآن مجید کی دعوت سے صحیح صحیح استفادہ کیا ان میں طلب ہدایت کا معدہ موجود تھا ان کی فطرتیں سلیم تھی ان کے سامنے دعوت آئی قبول کی اور قرآن کے بتائے راستے پر چلے وہ گلے سرسبند ہیں وہ شدر قرآن کے نہایت مبارک اور مقدس وہ ان کے پھل ہیں ایک گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن اس کو رد کر بھیجا. اپنے تعصبی ہٹ دردی کی وجہ سے ان کا ذکر آ گیا بہت اختصار کے ساتھ اس لیے کہ ان کا ذکر آپ کو بہت تفصیل سے مکی صورتوں میں ملے گا اب آیا تیسرا گرو ونا آس اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں میں یقول وامن بندہ ہے وہ بل یوم آخر جو کہتے تو یہ ہے تو مان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی مگر وہ حقیقت میں مؤمن نہیں ہے یہاں ایک بات سمجھ لیجئے اکثر اچھا بیشتر مفصرین نے اس تیسری کیٹیگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین مجبور ہیں یہاں اگرچہ لفظ منافق یا لفظ لفاق نہیں آیا یہاں لیکن مولانا نیشن ہی صاحب نے ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی تھی وہ یہ کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے غور کرنے والے غور کر لیں دیکھ لیں جس پر بھی وہ چسپا ہو جائے اور بل فریل جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو دو طبقات پر یہ کردار بگاری جو ہے یہ جو شخصیت کا حیولہ کھینچا جا رہا ہے وہ دو کے اوپر راست آ رہا تھا ایک علماء یہود وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد جو کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں اسی لیے یہاں رسالت کرنے کی گئی ہے بھائی ہم محمد ہی کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم باقی اگر سوالات بھی آئے ہیں تو باقی سوال آپ کو تو ہم مانتے ہیں. ایک محمد کو نہیں مانا ایک عیسا کو نہیں مانا بس تو ہمیں بھی مانا جانا چاہیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں ایک یہ ان کی رائے ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس طریقے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے رو شکل ان کی طرف جا رہا ہے مجھے یاد ہے اپنی دسویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں میں نے دیکھا تھا کی سرکس ماہ کا ایک بڑی مارکیٹ ہوتی تھی تو جوتے کی دکان پہ بہت بار جوتا لٹکایا ہوا تھا بہت بار اور لکھا تھا فری ٹو ہوم اٹ فٹس جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آ جائے وہ لے جائے تو یہ فری ٹو ہوم اٹ فٹس ہے ایک کردار ہے اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھ بیٹ جائے ان میں یقیناً زیادہ تو غلبہ یہی ہے جو مفسرین کی رائے ہے منافقین کا معاملہ جو ہو رہا ہے لیکن یہ کردار بہن نہیں فٹ بیٹھ رہا ہے یہود کے علماء پر اور یہ بھی نوٹ کر دیجئے کہ جو مدینہ منورہ میں نفاق کا جو پودا پروان چڑھا ہے بلکہ پودا نہیں کہنا چاہیے جھاڑ جھکاڑ جو پروان چڑھا ہے وہ یہودیوں کے زیر اثر جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور ان اندر جو ہے نیچے جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں تو یہ لفاق کا جھاڑ جھکار جو ہے وہ یہودی علماء کا جو پودا تھا وہ محبا تھا اس میں کوئی شک نہیں اس کے سائے میں پروان چڑھا ہے ان دونوں میں مانوی رقم اللہ سے میں یقول آخر اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر دیکھیں وہ مومن نہیں یو خواہ نہ انفساؤ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو دیکھیے یوخاد اون جو ہے یہ باب مفالہ ہے باب مفالہ میں کشمکش ہوتی ہے کشاکش ہوتی ہے زیادہ ترجمہ میں نے کیا کوشش کر رہے ہیں وما یخلہ الفس ہوں یہ سلاسی مجرد میں آ گیا اور نہیں دھوکہ دے رہے ملک صرف اپنے آپ کو یہ یقینی ہے اپنے آپ کو جو دھوکہ دے رہے ہو لیکن یہ کہ اللہ اس کے رسول کو اللہ اور پہلے ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے سورہ نساء کی آٹھ نمبر 142 میں یہ کھل کر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں ان المنافقین منافقین یقیناً منافقین جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے فی کلو میں ایک لفظ اور رہ گیا بما یا انہیں اس کا شعور نہیں ہے یہ بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجیے منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا وہ اپنے کہیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو مسلمان وہ کہتے تھے یہ بیوقوف لوگ ہیں محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے یہ خام جو ہے انہوں نے لڑائی بھڑائی مول لے لی ہے اہل مکہ کے ساتھ کیا ضرورت ہے ن کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں آپ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں وہ بے وقوف تو یہ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں ہم مسلے ہیں تو ما یشعرون بہت ضروری ہے بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی ہوتے تھے دھوکہ دینے کی خاطر اور ان پہ پہلے دن سے بعد ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے صرف دھوکے کے لیے اس کا ایک ذکر سورہ عالم عمران میں آئے گا لیکن اکثر وہ بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا فی کلو میں ہی ان کے دنوں میں ایک روگ ہے بیماری ہے یہ روگ اور بیماری کیا ہے ایک رسم اس کو تعبیر کیا جائے کردار کی کمزوری ویکنیس آف کیریکٹر ایک شف کو ہوتا ہے تو جو, جو سمجھتا ہے یہ حق ہے حق سے بعد آباد اب جو ہو سو ایک حق کو حق پہچان کر رد کر دیتا ہے وہ کافر ہو گیا ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح لیکن ویکنیس آف کیریکٹر کی وجہ سے قوت ارادی کمزور ہے آخرت بھی چاہتے ہیں دنیا کو بھی ہاتھ سے دینے کو تیار نہیں دی. یہاں کا بھی کوئی نقصان تک نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا نہیں مل جائے یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ اس کو کہا روگ پھر کلو بہن براد اللہ بروبا تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا یہ اللہ کی سنت ہے آپ حق پر چلنا چاہیں حق کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا آپ برائی کی طرف جانا چاہیں بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی کوئی خاص بات ہی نہیں چلو یہ بھی کر گزرو جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر گزرو اور اگر آپ بین بین لٹکنا چاہیں تو انڈا اسی پہ چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھی ہی ہیں تو سمجھا کامیاب ہو رہے ہیں حقیقت میں کامیابی نہیں پھر کلو بے مرم الفزاد مرم وا وحم عذاب العلیم بے ماں کانو یک ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے عذاب العظیم کا لفظ آیا تھا اوپر کفار کے لیے ولحم عذاب العظیم ساتھ میں آئے ختم ہوئی اور عذاب العلیم کا لفظ آیا یہاں ان کے لیے دردناک علمناک عذاب ہے بماں کانو یک بول جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے